अलैक् रहा एक मिनट सरा घूमना गया ना वहाँ पर वहाँ से मैं लैपटॉप के ऊपर बस फ़ौर दौड़ जोड़ी आती है میں جی باقی بچے جو ہیں ہوں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہ بتائیے وہ کی ہے گردانے یاد کیے ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے کلاس اس میں ہی ہوا کرے گی یہاں پہ ہوا کرے گی مین روم میں ہی ہوا کرے گی پھر ٹھیک ہے مین روم میں ہی کلاس ہوا کرے گی تو اس کے وہ مین روم کرے گی 10.35 پہ انشاءاللہ سٹارٹ کیا کریں گے 10.35 پہ کون سی والی نہیں ہوئی ہیں بردانے یاد نہیں کی ہیں دوبارہ دیکھیے ذرا دوبارہ دیکھیے کیونکہ میں یہ پتہ ہے نا اس میں ذرا تھوڑا سا بہت ہے لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں گے یہ بس گردان نکال لیں آگے کام آسان ہے بس یہ آپ سمجھیں کہ یہ آخری گردان ہے صرف مکمل ہے آپ کی یہ گردان جو ہے اگر یہ آپ کو آ تو بس گردان دوبارہ دیکھ لیا یس تانی یعنی بوس ہے میں ساری گردانہ کرتا ہوں یس تانی بوس ہے یسما شکیلا معروف مجھول خفیفہ معروف مجھول کرنے لگا ہوں یس تانی بوس ہے دیکھیے ذرا دوبارہ دیکھیے نا زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے تیزی سے میں بول جاتا ہوں پھر. تو لن لا نہیں بان ہے لائجانی مشغولنا یوزتہ نہ بننا اوچتانا بند نہ خفیفہ انگلوں پہ گرنے بند لئے بن لتاج تانی بند لتاج تانی بند بن یہ دو اکٹھے آتے ہیں تیسرا اور چوتھا سیگا کیا آئے گا خفیفہ میں ایک جیسا آتا ہے ٹھیک ہے لتاج تانی بن لتج تانی بن یہ چار ہو گئے پانچواں دیبارہ لائیستانی بن لائے بن لتاشتانی بن لتاشتانی بن لط بن لتاستانی بن لانی بن لنچتانی بن لتاشتانی بن لتاشتانی بن لتاشتانی بن لتستانی بن لاستانی بن لاستانی بن نارتھ معروف خفیفہ لانا بن لہ بن لجستانہ بن لتوستانہ بن لتستانہ بن اتھ پٹھنا بن اتھ پٹھنا بن یس مو یہ تو بہت سان وہی ایسے ہی ہے ل یسمانہ ل یثمان لسماؤن تسمانہ تُمان ل ی یسم عنان لسمانہ تُمان تسماؤن تصمع نہ تُمان تسم انگلیوں کے پوروں پرماؤن لسمان لثمان لا لسماً عثمان لنسمان یثثمان لثماؤن لطثمان لطثمان لطماؤن لطثمعین لا عثمان لا عثمان کیسے یاد رکھیں گے آٹھ کو کیسے یاد میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیسے یاد رکھیں گے جہاں پر بھی نون سکیلا سے پہلے الف آ رہا تھا نون سکیلا میں الف آ رہا تھا وہاں پر کیا تھا وہ نہیں آئے گا نون سکیلا سے پہلے کیا آ رہا ہے جہاں پر نون س قیلا سے پہلے الف آ رہا ہے وہاں پر نون خفیفہ میں نہیں آئے گا کون کون سے دیکھیں چار تسنیاں والے ہیں چاروں میں نہیں آئے گا اور جمع مونس والے جو دو سکھے ہیں جمع مونس والے دو سیخے ان میں بھی کیا آتا ہے الف آتا ہے یہ نہیں آتا اس کہتا ہوں فوروں پہ گنا کریں پوروں پہ گنیں گے تو فوراً آپ کو یہ یاد ہو جائے گا ویسے یاد نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو لسمان آپ خفیفہ دیکھیں یسمان ल... لا کاؤٹ کیا کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا جی کیا چیز یہاں واحد مونس حاضر مستقبل مجرت علن ہے نون خفیفہ میں کیوں نہیں لکھا ہوا لت فلین بھی لکھا ہوا ہے لطوف علین بھی لکھا ہوا ہے لطوف عالون لطف واحد مونس حاضر نون خفیفہ میں جھول میں دیکھے نا میں پڑھتا ہوں نا لف علن لیوف علون لطف علن لطف علن لطف واحد مول حاضر کا سی میرے پاس وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے ال سیگے نا لطف لطف لطف ٹھیک ہے اور لطف دوسری کتابوں سے بھی دیکھا کریں ذرا بعض دفعہ نا ہوتا ہے بعض کیونکہ یہی بات ہے نا میں ہم کہا نا یہ جو کتابیں جو لکھتے ہیں نا جو مطلب اس کو ٹائپ کرتے ہیں یا اس کی کتابت کرتے ہیں وہ عمومی طور پر غیر عالم ہوتے ہیں کاتب ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے کام سے کیا چیز ہم چھوڑ جائیں گے ہو گیا اب آجانچی تارا کا یات رکو نونی شکیلا دیکھیں یہ ذرا تھوڑی مشکل ہوگی ذرا آپ لوگوں کے لیے یت رکو سے لیت لیت یت رکو ہے نا لئیت رکن راہ کے اوپر کیا آئے گا پیش پڑنا ہے آپ نے کے اوپر ان سب پہ کیا آئے گا پیش جہاں پہ بھی را آ رہا ہوگا اس میں کیا آ رہا ہوگا پیش یعنی جو طرح کا یت رکو ہے نا تو را جو اس کا آئے گا لیت رکن لئیت روکنا لیت رکان لیت رکن لتت رکن لت رکان لت رخ نے لتت رکن لتت رکان لت رکنہ لنت بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ را جتنا بھی آ رہا ہے نا اس میں راہ اس کے اوپر کیا آئے گا ضمہ آئے گا یہ تھوڑا سا زبان پہ مشکل ہوگا آپ لوگوں کو کسی جگہ کے اوپر یہ بڑا لکان ہوگا لئی تک ایک منٹ لکانا ان کنا کانترا کنہنا تنہا الله اكبر الله اكبر تم مكتوب دي برو الله نيجي لا تتركان لا تتركان لتا تو روکن لتا تو رکیے رکن ایک منٹ بیٹھا ہی میں چھوڑ کے ایک منٹ السلام علیکم جی اب آجن جی خفیفہ لیات رکن لیات رکن لتا ترکن لتا ترکن لتا ترکن لتا ترکن لات رکن جھول میں جھول دیکھیے لئیت رقن لئیت رقن لط رقن لط رقن لط رقن لط رقن لت رقن لنت رقن ٹھیک ہے جی تو یہ اس طریقے سے یاد کرنا ہے ہیں آپ نے اس کو اب ذرا دیکھیے لفف النا لطف النا لف کون کون سیکھے ہیں اور کس طرح بنائے گئے ہیں فلّہ کون سی ہے لیا فعلنا لیاف علیہ لیاف علونہ کون سی گئے تھرڈ کا نام کیا ہوتا ہے جمع مذکر غائب کھیلے مظاہرے معروف لفف النا ٹھیک ہے نا لف النا کیوں انہوں نے سکیلا سے پہلے کیا آ ہے پیش آ رہا ہے نون سکیلہ سے پہلے پیش آ رہا یہی بتا دیتا ہے کہ یہ جمع مظکر کی نشانی ہے چاہے غائب ہو چاہے حاضر ہو یاد ہی تو یہ غائب کا گیا شروع میں اچھا جی آگے بتائیں لطف علنا لطف علینا کون واحد مونس حاضر کثر کیا ہے واحد مونس غائب نہیں حاضر بھائی نونس سکیلا سے پہلے کیا آتا ہے صرف ایک صورت میں کیا آتی ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا آئے گی آئے... کسرا آئے گا ٹھیک ہے نا یہ آئے گا واحد محمد حاضر کا سیگا آئے گا لطف ٹھیک ہے نا تف اچھا یہ لیا نان نان بڑی بڑی مشہور نشانی ہوتی ہے نان نان روٹی لیا نان یہ کیا جمع جمع غائب کا ہے بس آپ یاد رکھیں جمع مونس غائب آئیں گے ان میں نان آئے گا نان جمع غائب کے بھی ہے یا تب نان ہوتا تو کیا ہوتا ہے جمع مونخ کا اوسن ٹھیک ہے نا خواتین کرتی ہیں نا بیچاری روٹیاں وغیرہ بناتی ہیں کام کرتی ہیں گھر کے تو بس اس سے یاد رکھیں نان اچھا اب یہ جو باقی آگے ہیں یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا یہ میں نے کل آپ سے پوچھنے میں کل کراؤں گا ان شاء لیکن اس کو آپ نے خود کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے سو کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے پھر میں کل ان پوچھوں گا آپ سے کہ بھائی کیسے بنتے ہیں یہ تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اس کے اندر اور اسے سنائیں دوسرے کو ٹھیک ہو گیا چلیں بس آج اتنا انشاء باقی پھر کل کریں گے بس آج اتنا ہی کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے نا اور سبق کی ترتیب کے اوپر کل بھی ایک ساتھی پوچھے سبق کی ترتیب کی چینج کب ہوگی اصل میں ہمارا سبق چینج ہو نہیں سکتا نا یہ ٹائمنگ اس قسم کی ہیں کہ وہ چینج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ ٹائمنگ یہی رہیں گے بس ایسا ہی چلتا رہے گا دس پینتیس سے اب سردیاں بھی رہی ہوا تھا آگے اب آ رہی ہیں لیکن بس ایسا ہی, ہی ہوگا کہ دس رہے ہیں. کچھ میری بھی مصروفیتیں ہیں اور وہ بھی جو ہیں ٹھیک ہے السلام okay. okay. علیکم مائک ہوئی ہے ایک منٹ ٹھیک علیکم مائک ہوئی ہے